لازی یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو بڑا صاحب اقتدار بڑے علم کا مالک ہے جو گناہ کو معاف کرنے والا توبہ قبول کرنے والا سخت سزا دینے والا بڑی طاقت کا مالک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ کی آیتوں میں جھگڑے وہی لوگ پیدا کرتے ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے لہذا ان لوگوں کا شہر میں دندناتے پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے خزوں جب حقخصط ہوں سکھ سکھ ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد بہت سے گروہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا اور ہر قوم نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ ارادہ کیا تھا کہ انہیں گرفتار کر لے اور انہوں نے باطل کا سہارا لے کر جھگڑے کیے تھے تاکہ اس کے ذریعے حق کو مٹا دیں نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے ان کو پکڑ میں لے لیا اب دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ اور اسی طرح جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے بارے میں تمہارے پروردگار کی یہ بات بھی پکی ہو چکی ہے کہ وہ دو زخی لوگ ہیں میلون لو لو سب نی ہم دلون بھی ویستن مت کل سوفیل تب فاغفر تابوا واتبعوا عذاب الجحیم وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد موجود ہیں وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تصبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہے اس لیے جن لوگوں نے توبہ کر لی ہے اور تیرے راستے پر چل پڑے ہیں ان کی بخشش فرما دے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ النِّلَّتِ وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور اے پروردگار انہیں ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں داخل فرما جس کا تُو نے ان سے وعدہ کیا ہے نیز ان کے ماں باپ اور بیوی بچوں میں سے جو نیک ہوں انہیں بھی یقیناً تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کے حکمت بھی کامل وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهِ هو الفوز العظيم اور ان کو ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھ اور اس دن جسے ت نے برائیوں سے محفوظ کر لیا اس پر تون نے بڑا رحم فرمایا اور یہی زبردست کامیابی ہے <Sessly> <سلم> <سلم> جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ آج تمہیں جتنی بیزاری اپنے آپ سے ہو رہی ہے اس سے زیادہ بیزاری اللہ کو اس وقت ہوتی تھے جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے قالوا ربنا امدت نثنتین و احییت نثنتین فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فہل الہ خروج من سبیل وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی اور دو مرتبہ زندگی دی اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو کیا ہمارے دوزخ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوَ لِلَّهِ الْعَلِي <الْكَبِير> جواب دیا جائے گا کہ تمہاری یہ حالت اس لیے ہے کہ جب اللہ کو تنہا پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے اور اگر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے اب تو فیصلہ اللہ ہی کا ہے جس کی شان بہت اونچی جس کی ذات بہت بڑی ہے هو آیاتی لکم من رزقا وما من وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے اور نصیحت تو وہی مانا کرتا ہے جو ہدایت کے لیے دل سے رجوع ہو اللہ له الدین ولو الكافرون لہذا اے لوگوں اللہ کو اس طرح پکارو کہ تمہاری تابے خالص اسی کے لیے ہو چاہے کافروں کو کتنا برا لگے وہ اونچے درجوں والا ارش کا مالک ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح یعنی وہی نازل کر دیتا ہے کہ ملاقات کے اس دن سے لوگوں کو خبردار کرے یوں میں ہوں بریزون شعیل کل یوں جس دن وہ سب کھل کر سامنے آ جائیں گے اللہ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی کہا جائے گا کس کی بادشاہی ہے آج جواب ایک ہی ہوگا کہ صرف اللہ کی جو واحد و قہار ہے کلو الحساب آج کے دن ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا آج کوئی ظلم نہیں ہوگا یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے والفی اہ پیغمبر ان لوگوں کو ایک ایسی مصیبت کے دن سے ڈراؤ جو قریب آنے والی ہے جب لوگوں کے کلیجے گھٹ گھٹ کر منہ کو آ جائیں گے ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی جس کی بات مانی جائے يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور الله انکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جن کو سینوں نے چھپا رکھا ہے والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء اور اللہ برحق فیصلے کرتا ہے اور اسے چھوڑ کر جن جھوٹے خداؤں کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے یقیناً اللہ ہی ہے جو ہر بات سنتا سب کچھ دیکھتا ہے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 اور کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا کیسا انجام ہو چکا ہے وہ طاقت میں بھی ان سے زیادہ مضبوط تھے اور زمین میں چھوڑی ہوئی یادگاروں کے اعتبار سے بھی پھر اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ میں لے لیا اور کوئی نہیں تھا جو انہیں اللہ سے بچائے ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم فكفروا فأخذهم إنه قوي شدید یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی کھلی دلیلیں لے کر آتے تھے تو یہ انکار کرتے تھے اس لیے اللہ نے انہیں پکڑ میں لیا یقیناً وہ بڑی قوت والا سزا دینے میں بڑا سخت ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَسُلطَانٍ إِلَى فِرْعَونَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا ف كَذَّابٌ اور ہم نے موسا کو اپنی نشانیوں اور بڑی واضح دلیل دے کر فرعون حامان اور قارون کے پاس بھیجا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹا جادوگر ہے فلم بلحق دینا کالو کو تلو ابن الین اللہ فی بول پھر جب وہ لوگوں کے پاس وہ حق بات لے کر گئے جو ہماری طرف سے آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو حالانکہ کافروں کی چال کا انجام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ مقصد تک نہ پہنچ سکے اخاف ان يبدل او ان يظهر في الارض اور فرعون آؤ نے کہا لاؤ میں موسا کو قتل ہی کر ڈالوں اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکار لے مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا زمین میں فساد برپا کر دے گا ربر حس اور موسا نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا اس کی پناہ لے لی ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار تی موبی کم ودی بل فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ اور کے خاندان میں سے ایک مومن شخص جو ابھی تک اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیلے لے کر آیا ہے اور اگر وہ جھوٹا ہی ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا اور اگر سچا ہو تو جس چیز سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے اس میں سے کچھ تو تم پر آ ہی پڑے گی اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور جھوٹ بولنے کا عادی ہو پو مل کم کل یو ماہری نفل اِف سو نو نم اری کھم م اے میری قوم آج تو تمہیں ایسی سلطنت حاصل ہے کہ زمین میں تمہارا راج ہے لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں ہماری مدد کرے فرعون نے کہا میں تو تمہیں وہی رائے دوں گا جسے میں درست سمجھتا ہوں اور میں تمہاری جو رہنمائی کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک راستے کی طرف کر رہا ہوں وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ اور جو شخص ایمان لے آیا تھا اس نے کہا اے میرے قوم مجھے ڈر ہے کہ تم پر ویسا ہی دن نہ آ جائے جیسا بہت سے گروہوں پر آ چکا ہے متل دن اور تمہارا حال بھی ویسا نہ ہو جیسا حال نوح علیہ السلام کی قوم کا اور آدو سمود کا اور ان کے بعد کے لوگوں کا ہوا تھا اور اللہ بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا وَيَا قَوْمِ إِنِّي أخاف عليكم اور اے قوم مجھے تم پر اس دن کا خوف ہے جس میں چیخ پکار مچی ہوگی الله من مناسب ومن يضلل اللہ فما له من هاد جس دن تم پیٹ پھیر کر اس طرح بھاگو گے کہ کوئی بھی تمہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا میسر نہیں آتا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسف مِن ف می شکل تم لئی اباس اللہ کدر کلو منہ مسریف اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس روشن دلیلے لے کر آئے تھے تب بھی تم ان کی لائی ہوئی باتوں کے متعلق شک میں پڑے رہے پھر جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہا کہ ان کے بعد اللہ اب کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا اسی طرح اللہ ان تمام لوگوں کو گمراہی میں ڈالے رکھتا ہے جو حد سے گزرے ہوئے شکی ہوتے ہیں في آیات اللہ دین سل پانی کبوتھن دین امنو الله على كل قلب متكبر جبار جو اپنے پاس کسی واضح دلیل کے آئے بغیر اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں یہ بات اللہ کے نزدیک بھی قابل نفرت ہے اور ان لوگوں کے نزدیک بھی جو ایمان لے آئے ہیں اسی طرح اللہ ہر متکبر جابر شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور فرعون نے اپنے وزیر سے کہا کہ اے ہان میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا دو تاکہ میں ان راستوں تک پہنچوں بھلی موس موسى اُن نیب كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل میں جو آسمانوں کے راستے ہیں پھر میں موسا کے خدا کو جھانک کر دیکھوں اور یقین رکھو کہ میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں اسی طرح فرعون کی بد کرداری اس کی نظر میں خوش نما بنا دی گئی تھی اور اسے راستے سے روک دیا گیا تھا اور فرعون کی کوئی چال ایسی نہیں تھی جو بربادی میں نہ گئی ہو وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ اَهْدِكُمْ سَبِيلًا الرَّشَاد اور جو شخص ایمان لے آیا تھا اس نے کہا اے میری قوم میری بات مانو میں تمہیں ہدایت کے راستے پر لے جاؤں گا یا قوم ان مما هذه متاع دنیا مچا خیرو چیل کرو اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی تو بس تھوڑا سا مزہ ہے اور یقین جانو کہ آخرت ہی رہنے بسنے کا اصل گھر ہے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 يدخلون الجنة يرزقون فيها حساب اور جس شخص نے کوئی برائی کی ہوگی اسے اسی کے برابر بدلہ دیا جائے گا اور جس نے نیک کام کیا ہوگا چاہے وہ مرد ہو یا عورت جبکہ وہ مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہاں انہیں بے حساب رسک دیا جائے گا قومی اور اے میری قوم یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف گلا رہے ہو تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک مانوں جن کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے اور میں تمہیں اس ذات کی طرف بلا رہا ہوں جو بڑی صاحب اقتدار بہت بخشنے والی ہے لن متون سلح دعوتوں والا معلو انود علّہ اصحاب النار سچ تو یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ کسی دعوت کے اہل نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے اور یہ کہ جو لوگ حد سے گزرنے والے ہیں وہ آگ کے باسی ہیں بس تذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد غرز تم انقری میری یہ باتیں یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں یقیناً اللہ سارے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے ما وحاق بآل فرعون سوء نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جو برے برے منصوبے بنا رکھے تھے اللہ نے اس مرد مومن کو ان سب سے محفوظ رکھا اور فرعون کے لوگوں کو بدترین آزاب نے آ گھیرا شد ال آگ ہے جس کے سامنے انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے اور جس دن قیامت آ جائے گی اس دن حکم ہوگا کہ فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي فی النَّارِ فَيَقُولُوا الضُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ اور اس وقت کا دھیان رکھو جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے چنانچے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے تو کیا تم آگ کا کچھ حصہ ہمارے بدلے خود لے لو گے اول پرو ان الله خود حکم بین اللہ وہ جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے کہ ہم سب ہی اس دو میں ہیں اللہ تمام بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے اور یہ سب جو آگ میں پڑے ہوں گے دو زخ کے نگرانوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن ہم سے آزاد کو ہلکا کر دے اولم تک کم رسلكم کم قالوا بلا قالوا بلا وما دعاء دعین الا فی ضلال وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر کھلی کھلی نشانیاں لے کر آتے نہیں رہے تھے دو زخی جواب دیں گے کہ بے شک آتے تو رہے تھے وہ کہیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا کا کوئی انجام اکارت جانے کے سوا نہیں ہے In لینونی کو مل یقین رکھو کہ ہم اپنے پیغمبروں اور ایمان لانے والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی کریں گے جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم ولهم سوء الدار جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی اور ان کے حصے میں پھٹکار ہوگی اور ان کے لیے رہائش کی بدترین جگہ وَلَقَدَ آتَيْنَا الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي بنی اسرو اور ہم نے موسا کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا جو عقل والوں کے لیے سراپا ہدایت اور نصیحت تھی تصبر ان وعد حق لذنبك وسبح بحمد ربك <والابکار> لہذا اے پیغمبر صبر سے کام لو یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اپنے قصور پر استغفار کرتے رہو اور صبح و شام اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو اندی نفی اِس ببالغ فستا بل البصیر یقین جانو کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑے نکالتے ہیں جبکہ ان کے پاس اپنے دعوے کی کوئی سند نہیں آئی ان کے سینوں میں اور کچھ نہیں بلکہ اس بڑائی کا ایک گھمنڈ ہے جس تک وہ کبھی پہنچنے والے نہیں ہیں لہذا تم اللہ کی پناہ مانگو یقیناً وہی ہے جو ہر بات سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے لخل سم یقینی بات ہے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے لیکن اکثر لوگ اتنی سی بات نہیں سمجھتے وَمَا يَسْتَوِ الْأَعْمَا وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَى الْمُسِيءِ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ اور اندھا اور بنائی رکھنے والا دونوں برابر نہیں ہوتے اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ اور بدکار برابر ہیں لیکن تم لوگ بہت کم دھیان دیتے ہو <متنی> انتم سلو یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے وبرونی استجی نست اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا بیشک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اللہ الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو دیکھنے والا بنایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے فَأَنَّا تُعْفَكُونَ وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے پھر کہاں سے کوئی چیز تمہیں اونھا چلا دیتی ہے كَذَلِكَ يُعْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجَحَدُونَ اسی طرح وہ لوگ بھی اوندے چلے تھے جو پہلے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے کم اللہ رب الْعَالَمِينَ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور آسمان کو ایک گنبت اور تمہاری صورت گری کی اور تمہاری صورتوں کو اچھا بنایا اور پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا کیا وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے غرض بڑی برکت والا ہے اللہ سارے جہانوں کا پرور دگار او الحلین الحمد اللہ وہی سدا زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس لیے اس کو اس طرح پکارو کہ تمہاری تابے دارے خالص اسی کے لیے ہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے اے پیغمبر کافروں سے کہہ دو کہ مجھے اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ جب میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلی کھلی نشانیاں آ چکی ہیں تو پھر بھی میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے بجائے پکارتے ہو اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کے آگے سر جھکا دوں خلک خَلَقَكُم سمپتی سم مل مِن سمحج کم مِن سم ملت بل گو اشو کم سلت کو کورو شوق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 پھر وہ تمہاری پرورش کرتا ہے تاکہ تم اپنی بھرپور طاقت کو پہنچ جاؤ اور پھر بوڑھے ہو جاؤ اور تم میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں اور تاکہ تم ایک مقرر میں آ تک پہنچو اور تاکہ تم عقل سے کام لو لوگ فَإِذَا قضا أمراً فَإنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن <فَيَكُون> وہی ہے جو زندگی دیتا اور موت دیتا ہے اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے ألم تر إلى الذين في آيات کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں کوئی کہاں سے ان کا رخ پھیر دیتا ہے الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ یہ <تصفيق> لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو بھی جھٹلایا ہے اور اس تعلیم کو بھی جس کا حامل بنا کر ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے تھے چنانچہ انہیں انقریب پتہ لگ جائے گا دلفس جب ان کے گلوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی انہیں گرم پانی میں گھسیٹا جائے گا پھر آگ میں جھونک دیا جائے گا تم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 پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ تمہارے معبود جنہیں تم خدائی میں اس کا شریک مانا کرتے تھے یہ کہیں گے وہ سب تو ہم سے کھوئے گئے بلکہ ہم پہلے کسی چیز کو نہیں پکارا کرتے تھے اس طرح اللہ کافروں کو بدہواس کر دیتا ہے بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تمرحون ان سے یہ پہلے ہی کہہ دیا گیا ہوگا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ تم زمین میں حق بات پر اترایا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم اکر دکھاتے تھے ادخلوا ابواب جہنم فيها فبئس جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ کیونکہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا بہت ہی برا ہے فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْنَ تَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ لہٰذا اے پیغمبر تم صبر سے کام لو یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اب ہم ان کافروں کو جس عذاب سے ڈر رہے ہیں چاہے اس کا کچھ حصہ ہم تمہیں بھی تمہاری زندگی میں دکھلا دیں یا تمہیں دنیا سے اٹھا لیں باہر صورت ان کو ہمارے پاس ہی واپس لایا جائے گا وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْ وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله فاذا جاء امر الله قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر بھیجے ہیں ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے تمہیں بتا دیے ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے تمہیں نہیں بتائے اور کسی پیغمبر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آئے پھر جب اللہ کا حکم آئے گا تو سچائی کا فیصلہ ہو جائے گا اور جو لوگ باطل کی پیروی کر رہے ہیں وہ اس موقع پر سخت نقصان اٹھائیں گے اللہ وہ ہے جس نے لکوں کو تمہارے لیے ان پر سواری کرو اور ان میں اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے تاکہ ان میں سے کچھ پر تم سواری کرو اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جنہیں تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور تمہارے لئے ان میں بہت سے فائدے ہیں اور ان کا مقصد یہ بھی ہے کہ تمہارے دلوں میں کہیں جانے کی جو حاجت ہو اس تک پہنچ سکو اور تمہیں ان جانوروں پر اور کشتیوں پر اٹھا کر لے جایا جاتا ہے اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے پھر تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے افل مشرد نی نی کبلیم کنو اکسر میم اشد کو فیل اردو كانوا یو بھلا کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیسا ہوا وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور طاقت میں بھی ان سے بڑے ہوئے تھے اور ان یادگاروں میں بھی جو وہ زمین میں چھوڑ کر گئے ہیں پھر بھی جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہیں آیا جتھم روم بل بین فریشوبیم دہم مینلائری معیم مینلمی وحا کبھی نوبی اصتی اون چنانچے جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں لے کر آئے تب بھی وہ اپنے اس علم پر ہی ناز کرتے رہے جو ان کے پاس تھا اور جس چیز کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آگھیرا فَلَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس وقت کہا کہ ہم خدا واحد پر ایمان لے آئے اور ان سب کا ہم نے انکار کر دیا جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے کرتے تھے فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ ایمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ نکل لیکن جب ہمارا عذاب انہوں نے دیکھ لیا تھا تو اس کے بعد ان کا ایمان لانا انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا خبردار رہو کہ اللہ تعالی کا یہی معمول ہے جو اس کے بندوں میں پہلے سے چلا آتا ہے اور اس موقع پر کافی